لیٹ ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزستی کا جب بیدار ہو احاد تم میں سے کوئی ایک نامی ہی اپنی نیند سے فل یستن سر فل یستن سر تو لازم ہے کہ وہ ناک جھاڑے سلاسن تین بار فل یستن سر تو لازم ہے کہ وہ ناک جھاڑے سلاسن تین بار لام امر کا معنی کیا ہے لازم ہے چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ ختم ہو گیا اب کیا ہو گیا عزم لازم عزم ہے چاہیے کہ تو مشورہ ہوتا ہے امر کا مانا حکم لازم ہے کہ وہ جھاڑے ثلاثاً تین بار, بار فن شیتانا پس یقیناً یا بے شک شیطان یہ بھی تو رات گزارتا عزم ہے علاقی شمی ہی ناک اس کی ناک پر خیشوم ناک کا یہ اوپر والا حصہ اس کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورے ناک کو خیشوم کہتے ہیں دونوں معنی خیشوم کے ہیں الا انف اور سارے کا سارا ناک ٹھیک <تصفح> ہے شیطان کا رات گزارنا حقیقی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور مجازی طور پر بھی اشتہاراتن بھی ان کے ناک کے اندر وہ سارے چوہے جمع ہوتے ہیں لیٹ نہیں آتے اور پھر اس کی وجہ سے وہ جو سستی پیدا ہوتی ہے یہ سستی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے نا وہ ان ابھی ہو رہی را چار اللہ تعالی ہاں جی ابھی کیا سی گاما سیتا مقبرہ میں سے ہے اسما سیتا مقبرہ کون کون سے ہیں ایک چھوڑ دیا آپ نے ایک اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے حنن وعن ابھی ابھی کی کون سی حالت ہے رفیع نسبی جری حالت ہے کیوں جری حالت کیوں ہے ان کی وجہ سے ابھی کی جڑ کدھر ہے یا کے نیچے یا... یا اس کی جری حالت ہے یا اس ہاکینا یہ اس کی جری حالت ہے اسپشتہ مقبرہ کا اعراب بالحرف آتا ہے جب یہ مقبرہ ہوں مسغرہ نہ ہوں واحد ہوں تسنیا جمع نہ ہوں مضاف ہوں غیر مضاف نہ ہوں یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں حریرہ کیا سیکھا ہے کس کی ہررا ان کی تصویر ہے خوری را کی تا پر زبر کیوں پڑی ہے امام پاک اتنی دیر نہیں لگاتے ٹائم نہیں ہے ہاں جی ہاں یہ مضاف الہ ہے ابھی کا اس لیے زبر پڑی مضاف مزافرت کے اوپر تو زیر آتی ہے اس پر زیر کیوں نہیں آئی مزافیت تو مجرور ہوتا ہے نا زیر آتی ہے تو اس پہ زیر نہیں آئی ہاں تس آجا آجا حرفے جار تو دے دیتا ہے اس لیے حرف جار ہے ہی نہیں ہاں جی غیر منصرف ہے غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین غیر, غیر منصرف کی رفی حالت ضما کے ساتھ اور نصبی جری حالت فتحہ کے ساتھ آتی ہے نصبی جری حالت فتحہ کے ساتھ یہ غیر منصرف کیوں ہیں ہاں جی علم اور تانیس دو اسباب ہے مناسر کے المیت اور تانیس المیت نام ہے یہ تانیس مونس ہے براتا ادس تحیح ادا کیا سیگا ہے ہاں جی اتنا ٹائم نہیں ہے جلدی جلدی جلدی چھیتی کا ظرف زمان اضا کیا ہے استح کازا کیا سا استئی کازا ہاں جی شاباش ہاں جی استح عاصم آسن باب ہاں استحکا دو آحدو کم آہد کیا سی گا آحدو کم آہد ہاں جی اری حیدر آہد کیا سی گا نہیں پتا آ جاؤ مطالعہ اچھی طرح بال کی کھال اتار کے جی آہد کیا ہے ترکیب نہیں پوچھی سیگا پوچھا سیگا سیگا کیا ہے پہلے لفظ حال کرو ترکیب تو بات کی بات ہے ہاں گنتی یعنی اس میں عدد کیا ہے اس میں ادد آہد اس میں عدد ہے آہد یہ کم ضمیر کون سی ہے ہاں مجرور با اضافت مجرور با اضافت ادستہ احد کم آحیدو کی دال پر پیش کیوں ہے آحید مضموم کیوں ہے ہاں استعقاد کا فاعل ہے ادستہ احد من منامی ہی منام کیا سیگا ہے ہاں جی ہاں جی منام کیا ہے مستر بن رہا ہے مستر می ناما یا ناموں سے منام کا مانا نیند نوم کے معنی میں ہی ہے نا منام فل یس تن سر فل یس یہ آدھا تو آپ کو بتا دیا تھا کہ کیا سیکھا باقی آدھا کون بتائے گا وہ تو امر تو میں نے بتا دیا ہے نا کہ یہ امر ہے پوری بات کون کرے گا فل یستن سیر ہاں جی ہاں سی گا کون سا واحد واحد مذکر امر حاضر اپنا امر غائب استن سارا یستن سرو اور سلاسن کیا سیگا گا یہ بھی اس میں عدد ہے تو جواب میں آئی ہے نا فن شیتوان یہ بھی تو علاقے ان سی گا حرف مشبہ بل فیل مشبہ بل کون کون سے ہیں اچھا جی الشَّيْطَانَ شیطان کیا سی گا شیطان شیطان کا نام سن کے سارے چپ ہو گئے فائلان کے وزن پر ہیں ہاں صرف تہ یبیتو تو اللہ خیشو می یہ بھی تو ہاں بات ہے یہ بھی تو خیشو می اللہ کیا سی گا متافا کن ال متافا کن کیا سی گا متافا کن باب اتفق یتفقو آگے پڑھو بھائی جب بولے اور جا رہے دوڑے اس کو سلاسن پی کر ادست یعنی ابو ہرارا رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادستی کاذا احد جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک من نومی ہی اپنی نیند سے فالا یا مس ہو تو وہ نہ ڈبوئے نہ داخل کرے دا اپنا ہاتھ انائی برتن میں حتا یگ حتا کہ وہ اس کو دھو لے تین بار فنا ہو لا یدری کیوں وہ نہیں جانتا این باتت یدوہ کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے این باتت کہاں رات گزاری ہے یدہو اس کے ہاتھ میں متاف کن ارحی وادض و مسلم اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں آپ کدھر سے آ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ اتنی دیر سے کیوں تو آپ وقت پہ نکل آیا کرنا تاکہ ٹریفک جام ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جائیں تو جب آدمی رات کو سویا ہوا ہو سویا سویا اٹھے تو وہ اٹھ کر اپنے ہاتھ کو پہلے دھوئے پھر برتن میں ڈالے اب تو جاتے ہی آپ نے ٹوٹی گمانی ہے نا باہر باہر سے ہی کام ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹی اگر آپ گمائیں گے نا ہاتھ سے وہ بھی ہاتھ تو اس کو لگا دیا نا آپ نے تو ہاتھ دھونے کے بعد وہ جہاں سے آپ نے ٹوٹی گمائی ہے اس کو بھی دھو دیں ٹوٹی کا جو ہینڈل ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ پہ جو کچھ جراثیم لگے تھے وہ ادھر منتقل ہو گئے ہیں تو اس کو بھی دھو دیں تاکہ وہ بھی صاف ہو جائے وہ تو بارو بار ہو جاتا ہے کام پھر لیٹ اتنا زیادہ لیٹ روزانہ کا کام ہے آدمی مجرم آپ نے مسلمان ہونا ہے کہ نہیں سو کے گزار دیتے ہو جب ساڑھے سات پورے ہوتے پھر بھاگتے ہو پہلے ہوتا تھا نا وہ پانی برتن میں پڑا ہوتا اسے پانی نکالتے وضو کرنے کے لیے کچھ بھی تو اس لیے اب تو ٹوٹی سسٹم ہے ہاں وہ بھی ہے سنسر لگائے ہوتے ہیں وہ جو ہی ہاتھ دیکھتا ہے تو ٹوٹی چل پڑتی ہے چلو جی آگے پڑھیں ان لکیت ابن ساب یہ دیکھو یہ اس نے اوپر ایک نمبر لکھا ہوا ہے نا اور نیچے لکھا ہوا ہے لکیت بت فا کا فتح اس کے بعد کسرہ بن سابیرا بت ہن فا کا سر ساب فتح اس کے بعد کسرہ ساب لقیت لام پر زبر کاف کے نیچے زیر ف رابی سعد پر زبر اور با کے نیچے زیر لقیت ابن سابی راتا, ابن سابی راتا یہ جو نیچے لکھا ہوتا ہے آشیا اس کو پڑھا بھی کرو رسول اللہ اس, اس نے حمزہ پر ڈالا ہوا ہے یہی بتانے کے لیے گل باخن، باخن خلیل نہیں, عربی چند ہی نہیں گیل گی اس تین شاقی اچھی طرح وضو کر اص اچھی طرح کر بندہ بن کر اپنی اسکن شاہ میں بالغ مبالغہ کر کر ناک میں پانی چڑھانے دلانے دلانے میں مبالغ ناک پانی پانی میں پانی چڑھانے میں آگے آگے اخراجہ ہونے لکھا ہوا یہ کہڑی کتاب ہے تو راہ والی ہے ادھر دکھاؤ یہ دیکھو اے راب والی نہیں ہے یہ ایک نمبر لکھ کے اس نے دکھا ہوا اخراجہ الربعبن خزیمہ ولی ابی داود فی روایتی ادا تو مزمز اور اس کتاب سے نہیں پڑھنا اس سے پڑھنا ہے باقی سب نے یہ لی ہوئی اور آپ نے ایک نیا وہ دوت کھڑا کیا ہوا وہ ان لکیت ابن صابیر اللہ انہ تعالیٰ لکیت بن سابیرہ ردی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وضوع آ اس وضوع آ اچھی طرح سے کر وزو و خل اور خلال کر بین العصابی انگلیوں کے درمیان ہاتھوں کی بھی پاؤں کی بھی وہ بالغ اور مبالغہ کر فل استنشاقی شاقی ناک میں پانی چڑھانے میں اللہ انتقن فا اما اللہ کے تو روزے سے ہو oh. اخراج اس کو نکالا ہے چاروں نے وہ سحبن خزما تھا اور اس کو صحیح کہا ہے ابن خزیمہ نے والی ابی داود افی روایتی اور ابو داود کے لیے ہے ایک روایت میں ادا مغ مد جب تو وضو کرے تو کلی گار حکم گیا اچھا اصبی گل بوزو آزو اچھی طرح یعنی کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے یہ معنی ہے اس باغ کا ٹھیک ہے خلل بین اللہ صاحب بھی کے درمیان کلال کرنا ہے اس کے ساتھ چیچی چی. اس کو چھگلی کہتے ہیں چھوٹی انگلی عربی میں کہتے ہیں کنسر اس انگلی کا نام کنسر یہ بنسر یہ وستا درمیان والی سباب ابہام خنسر بنسر وستا سباب ابہام سمجھاوی یہ اگلوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں کام آئیں گے یہ خنسر اس کے ساتھ والی بنسر درمیان والی وسفا یہ صباب اور یہ ابہام موج کرے اچھا جی وہ خل الب خلال کرنا ہے کس کے ساتھ کنسر کے ساتھ سجیسر کے ساتھ کوئی بھی جب انگلوں کا کریں گے تو سجے کا پھر سجی کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا. وہ تو بائیں ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا دائیں ہاتھ کے لیے اور جب بائیں ہاتھ کی انگلی کا کریں گے تو پھر دائیں ہاتھ کی انگلی اندھا سجی کے کھبی جس ہاتھ سے پاؤں دھوئیں گے اسی ہاتھ سے خلال کریں گے و خل بین الصاف بھی انگلوں کے درمیان شاخ ناک میں آپ کو بتایا تھا نا استنشاق کا معنی کیا ہے ناک کی ہوا کے ذریعے پانی اوپر کھینچنا بالغ مبالغہ کرنا ہے اچھی طرح اتنا بھی نہیں کہ ہوتا ہی آ جائے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے مبالغہ کر دے کر دے کرتے کرتے کونچی ہو اللہ انتہا سائما تو روزے سے رو ہو کی حالت میں مبالگا نہیں کرنا روزے کی حالت میں مبالگا کرو گے وہ تو پھر پانی اندر چلا جائے گا اور خراج ابل اربا تو اس کو چاروں نے نکالا چاروں کون ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے ابن خدا نے ابو ابوداود کے لیے الفاظ ہیں کہ روایت میں ادا جب تو مز میز جب تدو کرے تو کلی کر مز میز حکم آ گیا کولی کرنے کا مز میز کلّی کر آپس میں کوئی بات نہیں کرنی آگے پڑھو لکھ آتا ہوں فرمایا تو کدھر ہے نبی صلی اللہ وسلم خلال کیا کرتے تھے و عن عثمان رضی اللہ عنہ اثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی آ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یو وہ خلال کیا کرتے تھے لکھ اپنی داڑی کا فی ای ودو میں اخرجہ کو ترمیدھی نے نکالا ہے وہ سحا ابن خزمہ تھا اور اس کو ابن خزمہ نے صحیح قرار دیا ہے کل آپ کو بتایا تھا نا ابو داود کی روایت آپ نے ایک چلو پانی لیا خلا کی ہی تھوڑی کے نیچے داخل کیا فَخَلَ لَبِهِ لِحْيَتَهُ اس کے ساتھ آپ نے داڑھی کا خلال کیا اور فرمایا ہا کاما جال مجھے میرے رب اجزا با نے اس طرح کرنے کا حکم دیا ایک تو اس ثابت ہوئی سے کہ داڑھی کا خلال کرنا فرد ہے دوسری بات ثابت ہوئی کہ داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک چلو پانی لے کے تھوڑی کے نیچے داخل کرنا ہے اور اسی سے خلال کرنا ہے وہ کئی داڑھی کو دھونا شروع کر دیتے ہیں ادھر سے پانی لگایا ادھر سے لگایا ادھر سے لگایا یہ کام نہیں کرنا چہرہ دھونا ہے داڑھی کا خلال کرنا ہے بتایا نا ہاں پانی داڑھی کے نیچے لگا کے اور پھر خرال کرنا ہے ہاں کے اندر تک پانی پہنچانا جتنا پہنچ جائے وہ کام نہیں کرنا ہا قزا ربی عزا بس نیچے سے پانی لگاؤ کام ہو جائے گا چلو آگے پنجابی سے نہیں پڑھ دیا عبد بن زید یہ کیا ہوا عربی عبارت ہے راب واضح کرو ابد اللہب زید جی دال پر کیا پڑا ہے جی دن رہ گیا وہ ٹھیک ہے جہاں چھڈیا ہی نبی اوتی تو نہیں ہے یہ اوتیا بھی نہیں ہے ادھر اوتی یا سلاسی لام کے بعد علی ہے سولو سعید ہے مد دن مد دن یہ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے میم, دال میم پر ضما دال مشدد ہے مدین ید لوکو زی ایک لفظ بھی صحیح نہیں پڑھا پوری دیش کا ایک لفظ بھی پچھو کہ تینوں یاد سی اذر آنا چاہیے وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے رویت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹیا آپ کے پاس لایا گیا بثلثی مد دن دو ثلث مد دو تہائی مد پانی فجعلا یدلکو ذراعیہ تو آپ اپنی کوہنیوں کو ملنے لگے اخراجہ احمدو اس کو نکالا ہے احمد نے وہ ابن خزیمہ تھا اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے اب مد جو ہے تھوڑا سا پانی ہوتا ہے ایک مد میں ہوتا ہے پانچ سو پچیس گرام پانی کتنا آدھا کلو سے زیادہ 525 525 پچیس پانچ سو پچیس گرام کا ایک مد ہوتا ہے سا ہوتا ہے دو کلو سو گرام کا کتنا دو کلو سو گرام کا ایک سا ایک سا میں چار مد ہوتے ہیں ایک مد ہوتا ہے 525 گرام کا کتنا گرام کا اور آپ آپ کے پاس لایا گیا بھی سلو سی مد دن دو تہائی مد دو تہائی ایک تہائی کتنا بنتا ہے ایک سو گرام اور دو تہائی کتنا بنے گا ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو گرام اتنا پانی تھا اس سے آپ نے گزو کیا ساڈے تین سو گرام پانے سے وضو. پایا کے پیمانے الگ ہیں پا سیر من یہ پیمانے الگ ہیں کلو گرام یہ پیمانے الگ ہیں ہاں چھٹانک یہ الگ پیمانا نا یہ سیر کے پیمانے میں ہے چٹانک کے پیمانے میں آتا ہے چھٹانک تولہ ماشا یہ سب الگ پیمانے ہیں گیارہ اشاریہ چھ سو گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے آج کل لوگ دس گرام کو طولہ سمجھتے ہیں نہیں گیارہ اشاریہ چھ سو گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے ہاں بےمانی کرتے بہرحال سلو سئی مود یعنی ساڑھے تین سو گرام ایسا برتن جس میں ساڑھے تین سو گرام گندم ڈل جائے اس میں پانی بھرے تو وہ ہوگا سولو سی مود فاجا ید لکو زیرا ہی تو اپنی کوہنیوں کو ملنے لگے بازو کو زیرا کو یہ جو ہے نا بازو سارا یہاں تک اونلی سے لے کے کندھے تک اس سارے کو یاد کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کیا ہے یہ عصا کاف ہتھیلی کاف یہ جو جوڑ ہے اس کو کہتے ہیں رسغ رسگ رسگ گوٹ اور یہاں سے لے کے یہ کوہنی تک کا حصہ اس کو کہتے ہیں ساید ساعد کوہنی کو کہتے ہیں مرفق اور کونی سے لے کے کندھے تک کا حصہ اس کو کہتے ہیں آزود آزود اچھا کوہنی سے لے کے یہاں تک انگلیوں تک یہ ہے زیرا یعنی کف رسغ ساعد اور مرفق کا مجموعہ ہے زیرہ ٹھیک ہے اس کی لمبائی ہوتی ہے ڈیڑھ فٹ ایک گٹھ نو انچ ایک بالش کتنی یہ دو بالش اٹھارہ انچ ڈیڑھ فٹ سترا بھی ایک زیرا ہونا چاہیے اس سے کم سترا نہیں ہوتا وہ آپ آگے پڑھیں گے زیرا سمجھ آ گیا اپنے بازو کو ملنے لگے پانی تھوڑا سا تو مال مال کے انہوں نے بازو تھوئے چلیں آگے انہو ہو کدھر سے آ گیا ان ہو ریہ لی ازو نہیں خلاف الذي ماہ خلاف ال ما گلا زی اخراجہ اسنا اردو بھی پڑھنی نہیں آؤں کوئی حال نہیں وہ انہی سے یعنی کہ عبداللہ اللہ اب رضی اللہ اللہ سے روایت ہے انہور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خودو وہ لیتے تھے لی ادو نہیں ہی اپنے کانوں کے لیے ما پانی خلاف الما اللہ اس پانی کے علاوہ الذي دی آخا الراسی ہی جو سر کے لیے لیا یعنی کہ سر کا مسا کیا اور پھر دوبارہ پانی لے کے کانوں کا مسا کیا اخرجہ البحقی اس کو بہ نے نکالا ہے وقال اور کہا اسناده صحیحن اس کی سند صحیح ہے وصححه الترمذي ايضا اور ترمذی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے وہ ہوا عند مسلم من هذا الوجه اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اسی سند سے بلفظن الفاظ ہیں واما صاحبي راسه انہوں نے سر اپنے سر کے لیے اپنے سر کا مسا کیا بھی ماں ان اس پانی کے ساتھ غیرہ فضلی دئی ہی جو ہاتھوں سے بچے ہوئے کے علاوہ تھا یہ ہے اصل بات اصل بات کیا ہے کہ وضو کیا بازو دھوئے بازو دھونے کے بعد سر کے مسے کی باری آتی ہے نا تو ہاتھ تو گیلے ہوتے ہیں تو انہی کے ساتھ مسا نہیں کر لیا بلکہ سر کا مسا کرنے کے لیے پانی الگ لیا یہ تھی اصل بات تو رابی نے غلطی سے کیا بنا دیا کہ مسے سر کے مسے کے لیے پانی الگ اور کان کے لیے الگ حالانکہ بات کیا تھی کہ باد دھونے کے بعد سر کے مسے کے لیے پانی الگ لینا ہے کانوں کے لیے وہی چلے گا تو اس نے وہ غلطی کے ساتھ معاملہ گڑبڑ کر دیا وَعنهُ نبی صلی اللہ وسلم ان سے علیہ وسلم کو دیکھا یا اُدو وہ لیتے تھے لی ادو نہیں ہی اپنے دونوں کانوں کے لیے ما ان پانی خلاف الماء اللہ اس پانی کے علاوہ اقادہ ہی جو انہوں نے اپنے سر کے لیے لیا اخرجہ البحقی اس کو بے حقی نے نکالا ہے اور کہا اس کی صنعت صحیح ہے اور ترمدی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے وہ ہوا مسلم من منہاد الوجی بلف اور یہ مسلم کے پاس ہے یہ روایت اسی سند سے لیکن الفاظ اس کے یہ ہے وہ ماسا راسی ہی انہوں نے اپنے سر کا مسا کیا بیما ان غیر فضلی ید ہی ایسے پانی کے ساتھ جو ہاتھوں سے بچا ہوا نہیں تھا وہ المحفظ یہی بات محفوظ ہے پہلی جو بات ہے وہ شاد ہے یہ محفوظ ہے